وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوم فَاسِقِينَ اور ان سب سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا تھا بے شک وہ گناہگار لوگ تھے فرعون، قوم قومعاد اور قوم سمود سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی سرکشی کی راہ اختیار کی اور اللہ کی و بندگی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا بے شک ان کی ہلاکت میں بھی ان کے بعد آنے والی قوموں کے لیے عبرت و معزت ہے